سرت روم کی آیت نمبر فورٹی ون اس میں ایک بہت پیارا درس دیا گیا کہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے آپ دیکھیں دن بدن ہر چیز میں بے برکتی ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے مہنگائی کی میں بات نہیں کر رہا بے برکتی سے مراد یہ ہے کہ وہی مقدار ہے وہی وزن ہے لیکن پانچ کلو میں جو برکت تھی آج وہ نہیں ہے فرمایا واہر الفساد فلبر ریول باہری خشکی اور تری میں زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا بے برکتی ظاہر ہو گئی کیوں بما کسبت سبق الناس نہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا یہ بے برکتی اس لیے پیدا کی گئی لی بعد بادل لری تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اللہی عملو جو انہوں نے بعض اعمال کیے تو گناہوں کی وجہ سے گھر میں بھی بے برکتی ہے خاندانوں میں بے برکتی ہے جب ہماری دکان پر ایسی آئٹمس رکھی ہوئی ہیں کہ جن پر تصویریں ہیں خصوصاً عورتوں کی تصویریں ہیں حدیث پاک میں فرمایا جس مقام پر تصویریں آویزاں ہوں انسان یا جانوروں کی اس مقام پر اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اب بتائیے میں برکت کہاں سے ہوگی ہماری دکان ہے ہمارے گاہک آ رہے ہیں ہماری دکان پر گانے چل رہے ہیں تو بتائیے برکت کہاں سے ملے گی ہمارا گھر ہے اس میں ٹی وی چل رہا ہے جس میں خواہشیں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں وہ میوزک کی آواز بلند ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر نفرت تھی کہ ایک موقع پر بانسری کی آواز آپ نے سنی تو امام غزالی علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تاکہ بانسری کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے حضور کو میوزک سے موسیقی سے ایسی نفرت ہے فرماتے ہیں میں موسیقی کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں تو جب ہمارے گھر میں موسیقی ہے شیطان ناچ رہا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے نہ اتفاقیاں بھی ہوں گی بے برکتی بھی ہے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں سمجھیں غور کریں یہ بے برکتی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں قل سیرو فل اردی محبوب آپ فرمائیے زمین میں ذرا چلو فن پھر دیکھو کیف فانا عاقبت بت من قبل ان سے پہلے جو گناگار گزرے ان کا کیسا برا انجام ہوا یہ دیکھو کانا اکثر مشرقین کہ ان میں سے اکثر مشرک تھے آج بھی دنیا کی اکثریت کافر ہے یہودی عیسائی ہندو سب مشرک ہیں فقیم پس قائم کرو وجہ کا اپنے چہرے کو لین القیم سیدھے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھو یعنی اپنا چہرہ اپنی سوچ کا مرکز اس دین کو بناؤ من قبلی یومن اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دین پر ثابت قدم ہو جاؤ ل رد لہ من یوم جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یسون اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے گناگار اور نیک الگ الگ ہوں گے نیکار جنت میں جائیں گے من کفرا فعلے ہی کفر جس نے کفر کیا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے یعنی کفر کا نقصان خود کفر کرنے والے کو ہے گار خود اپنا نقصان کرتا ہے ومن عام اور جس نے اچھے عمل کیے فلی ان فسم تو وہ خود اپنے نفس کے لیے تیاری کر رہا ہے اچھے عمل کر کے خود اپنا مستقبل جو حقیقی مستقبل ہے آخرت والا مستقبل اسے وہ روشن کر رہا ہے یہ ساری yeah. باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں سلاتا فرمائے گا یو شب ال کا فرید بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا ومن آ جاتی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے سیلر ریا اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشوت ہوا کے رخ کو نہ ہم چینج کر سکتے ہیں نہ ہوا کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن پھر بھی وہ ہاؤں کے سامنے بے بس ہے مبش آوتم ان میں سے بعض ہوائیں خوش خوشخبری دینے والی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے والی یوزی رحمتی ہی اور اس لیے تاکہ اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے بارش عطا فرمائے تو وہ ہوائیں بدلوں کو لے کر آتی ہیں والی تجریل فل کو بھی امری ہی اور کچھ ہوائیں ایسی نرم ہیں کہ جو چلتی تو ہیں مگر نقصان نہیں پہنچاتی یہ ہوائیں اس لیے ہیں تاکہ کشتی بحری جہاز اللہ کے حکم سے چلیں ولی تب تعمیر فضلی اور اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو آج سائنس کے اس موجودہ دور میں بڑے بڑے بحری جہاز ہوا کی وجہ سے الٹ جاتے ہیں اور ہوا اگر موافق ہو موسم درست ہو تو بحری جہاز بڑی آسانی کے ساتھ دور دراز کا سفر کرتے ہیں بحری جہاز تو اپنی جگہ ہے ہوا کے طوفان میں آ کر ہوائی جہاز بھی گر جاتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہوا کے طوفان سے گر جاتی ہیں ہوا کا طوفان اور آندھی کی ایک لمٹ ہے اگر وہ بہت زیادہ تیز ہو تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی اللہ نے ہوا کے اندر بھی ایسی طاقت پیدا کی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکر کرولا قدر قبل کا رسولن علاقو مہین اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف فجا پس پسو رسول روشن نشانیاں لے کر آئے فانتقمنا مِنَ الَّذِينَ اجرم پس جن لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان مجرموں سے انتقام لے لیا اور انہیں تباہ کر دیا وكان حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے مسلمانوں کی مدد کرنا جو نیک لوگ ہیں ہم ان کی ضرور مدد کریں گے اللہ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اللہ جس کی شان بلند و بالا ہے وہ ہوا کو بھیجتا ہے فَتُصِيرُ تو وہ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں بادلوں کو ابھارتی ہیں فب فِي تو پھر اللہ تعالی ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے کئی فا جیسا وہ چاہتا ہے وہ یج اور جب چاہتا ہے بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے بادل آسمان پر موجود ہوتے ہیں پورے آسمان کو گھیر لیتے ہیں اچانک سے لوگ دیکھتے ہیں بارش برستی نہیں اور بادل چلے جاتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے فطرل الد اور تم دیکھتے ہو بارش کو یا خروجو من خلال یہ بارش بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے فاسو ہی میں یشا امی نئی بادی پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش کو پہنچاتا ہے ادا ہوں تو وہ بندے بارش پر خوشیاں مناتے ہیں بارش کے موسم میں خوشی تو ہوتی ہے مگر کبھی ہم شکر کا سجدہ بھی کریں نوافل شکرانہ ادا کریں اے دگا تیرا کرم ہے کہ ہم گناگاروں پر بارش برسائی وَإن كانوا من قبل ان کان قبلی من قبلی ہی لامل سین اور بارش برسنے سے پہلے یہ لوگ مایوس ہو چکے تھے بارش کی کوئی امید نہ تھی بلکہ بسا اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مطلع صاف ہے اور آج یا کل یہ اس ہفتے بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بارش پرس جاتی ہے فم آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو ان بادلوں کو دیکھو ان بارشوں کو دیکھو اس گرج اور چمک کو دیکھو کئی فیوشل اردا بعد مؤ کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے ان نزال کلوشل الموتہ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مردوں کو زندہ فرمائے گا وہ اعلی کل شعین قدیم او وہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے ولاسل ری ہن اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ جو خشک ہو سخت گرم ہو یا سخت ٹھنڈی ہو جس سے کھیتیاں تباہ ہو جائیں اور سڑ جائیں فر او پھر وہ ان کھیتیوں کو پیلا دیکھیں کہ سڑ کر وہ پیلی ہو گئی مسفرن زرد ہو گئی لو امبادی یقفرود ضرور اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے اور ناشکری کے کلمات کہیں گے کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی اور اللہ تعالی کی توہین و بے ادبی کرنے لگتے ہیں تو شکوہ شکایات کرنا نہ شکری کے کلمات کہنا یہ خسیرت دنیا والا خرا ہے فَإنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ بے شک تم مردہ دلوں کو نہیں سناتے یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ آپ کے کلام کو نہیں سنتے ولا تسمت اور تم نیکی کی نصیحت ان لوگوں کو نہیں سناتے جن کے کان بہرے ہیں یعنی کان تو ہیں مگر حق سننے سے بہرے ہیں ادا ولو مدبرین جب وہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں مراد یہ ہے کہ جو سننا نہ چاہے وہ سمجھنا نہ چاہے تو ہدایت کی بات اس پر کیسے اثر کرے اما انتا بہادل امید ان دلالتی اور آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دیتے کہ جو گمراہی کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق دیکھنے سے وہ اندھے ہیں ان تسمیوں اللہ میں آیا دینا آپ تو صرف ان لوگوں کو حق کی بات سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جن کے دل زندہ ہیں وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں فہم مسلمون پس وہ ہماری بارگاہ میں سر کو جھکانے والے ہیں